من بسم اللہ الرحمن رحم و قالو کو حنیف نمین المشرقی جیسا کہ پیچھے بھی ایک قائم مبارک گزر چکی ہے یہود و نصارہ نے یہ کہا تھا وقار العید خل الجنت علامہ حودن جنت میں یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی جائیں گے جنت میں ان کے علاوہ کوئی بھی جنت نہیں جائے گا یہ صرف اور صرف اہل اسلام کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتے تھے اگرچہ وہ ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے تھے مسلمان نہیں مانتے تھے ایک دوسرے کو لیکن مسلمانوں کو اسلام سے بد زن اور بد گمان کرنے کے لیے اپنے مذہب کی طرف کھینچنے کے لیے ایک دوسرے کو جنتی مانتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے عیسائی مبارکہ میں بھی انہی کے مضمون کو بیان کیا جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وقالو ون حدن او سارا تدو میں کہ وہ کہتے ہیں یہود نسارہ کہتے ہیں تم یہودی بن جاؤ یا پھر نصرانی بن جاؤ تحت دو تم ہدایت پا جاؤ گے یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے نصرانی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیتے ہوئے ارشا فرمایا کل حبیبہ فرما دیں بل ملت ابراہیم حنیفہ میں بلکہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ صلاحت السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہیں جو ہر طرح کے شرک سے پاک ہیں حنیف کہتے ہیں ہر باطل سے جدا ہو کر بندہ حق کا ماننے والا بن جائے بس اسے کہتے ہیں حنیف اسے کیا کہتے ہیں حنیف کہتے ہیں, حنیف کہتے ہیں یہ حضرت سید اللہ ابراہیم علا نبینہ علیہ سات نبی و علیہ کا لقب شریف حنیف رب تبارک و تعالہ کے قرآن نے دیا ہے یعنی اس سے پہلے بھی آپ کو حنیف ہی کہا جاتا تھا حضرت الطبراہیم اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا نام ہے تو یہاں انہیں جواب دیا گیا کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانتے ہیں اور نصرانی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانتے ہیں تین خدا مانتے ہیں نصرانی، عیسائی جو ہیں اور مشرق جو ہیں وہ تو ویسے بیمان ہیں وہ تو ہیں ہی بتوں کے پجاری رب تبارک تعالیٰ نے فرمائی کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم برائے علیہ السلام کے دین پر ہیں بھائی برائے علیہ السلام کا جو دین ہے وہ تو ہر طرح کی باطل سے پاک ہے ابراہیم علیہ السلام تو ہر طرح کے کفر سے شرک سے بے دینی سے دینی سے پاک ہیں تو پھر تم انہیں اپنی طرف کیوں کھینچتے ہو اپنے آپ کو ان کی طرف کیوں منصوب کرتے ہو تو میں یہ دعویٰ تو صرف اور صرف مسلمان کر سکتے ہیں کرما پڑھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جی یہ ملت ابراہیم جو ہے نا ملت دین طرح کے احکامات رفتار نے نازل فرمائے سب سے پہلے یہ ہر نبی کی شریعت میں ہر نبی کے دین میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ اصول عقائد کیا چیز اصول عقائد جنہیں دین کہتے ہیں اصول عقائد کو کیا کہتے ہیں دین کہتے ہیں یہ ہر دور میں ایک ہی طرح کا دین رہا ہے دین عقائد کو کہتے ہیں ہر نبی نے یہی کہا خدا ایک ہے ارتعظم علیہ السلام سے لے کر میرے عق علیہ السلام تک ہر نبی نے یہی کہا خدا ہر نبی نے یہی کہا مرنے کے بعد اٹھنے ہر نبی نے یہی کہا جنت ہے جہنم ہے ہر نبی نے یہی کہا قیامت مت حساب دینے ہر نبی نے صراط کو بیان کیا ہر نبی نے یعنی جتنے بھی عقائد ہیں وہ سب ایک ہیں اور عقائد کو کیا کہتے ہیں دین, دین کیا کہتے ہیں دین, دین, دین کہتے ہیں, دین دین دین دین دین کہتے ہیں اور دوسرے ہیں قواعد کلیائے شریعت کیا ہیں؟ قواعد کلیا شریعت نماز اور روزہ نماز اور زکات دیکھ لیں نماز کے پیچھے ساری عباداتیں بدنی ہیں اور جو زکات ہے اس کے پیچھے ساری عباداتیں مالیا ہیں یہ جتنے بھی احکامات ہیں اس طرح کے نماز ہو گیا روزہ ہو گیا یہ والے احکامات جو ہیں انہیں کہتے ہیں مقصود اصلی کیا کہتے ہیں انہیں مقصود, مقصود, اصلی. مقصود, اصلی. مقصود اصلی نماز پڑھنا مقصد اصلی ہے, اصلی ہے. ي... اور نماز سے پہلے وضو ہے, ہے،, ہے،, ہے. وضو مقصود اصلی نہیں ہے وضو بذات خود عبادت نہیں بنتا عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ وضو جو ہے جو مقصود عبادت ہے نماز اس تک پہنچانے کا ذریعہ ہے نہیں جیسے لباس ہو گیا اچھا لباس ہو اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں ہمارے لیے لازم ہیں جی وہ لباس جو ہے اس کا بھی حکم وہ بھی عبادت تک پہنچانے والا ہے بذات خود عبادت نہیں بنتا انہیں سمجھ آیا مسئلہ لباس جو ہے نا ایک مسئلہ اس کے متعلق میں عرض کر دوں آپ کو ضمن یہ نماز کے لیے امام کے لیے خاص طور پر یہ سفید لباس پہننا سفید لباس صاف ستھرا لباس نمازی بندے کے لیے یہ ضروری ہے اور آل اللہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو بندہ صاف ستھرا لباس پہنتا ہے نا اس کا لباس بھی رب کا ذکر کرتا ہے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کس بندہ کسی کو دیکھے نا اچھے کپڑے پہن کے ہے تو دیکھنے والا بھی کہتا ماشاء اللہ کہتے نہیں کہتا اب بتائیں اس کے اچھے کپڑے دیکھ کے لوگوں کی زبان پر رب کا ذکر جاری ہو گیا تو اس لیے یہ حکم ہے کہ بندہ حضرت غوث رضی اللہ تعالیٰ کا جو صرف نماز پڑھنے کے لیے آپ کو جو جبہ تھا نا وہ علیحدہ تھا جو نماز پڑھنے کے لیے آپ کا لباس تھا نا وہ علیحدہ تھا آپ کا وہ چالیس ہزار روپے کا ایک صرف کمیز تھی اس کی اس وقت چالیس ہزار آ کے کروڑوں کا بنے گا لوگ لوگوں کے سامنے بن کے جاتے ہیں میں اپنے مالک کے سامنے بن کے جاتا ہوں اور یہاں کیا ہوتا ہے ستھن کمیز ہو نماز پڑھنے آ گئے یہ جو سلوار پہنی ہوئی ہے اوپر شرٹ پہن کے نماز پڑھنے آ گئے میں نے کہا واہ تیز شان چیک کرو بھائی اوپر ٹی شرٹ یہ کون سی نماز ہے بھائی ایسی حالت میں اور کیفیت میں بندہ اپنے باس کے سامنے بھی جاتا ہے یہی لوگ جو کام کرنے کا وقت کیسی تیاری کر کے بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں خالق اور مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں میرے کریم آ صلی اللہ علیہ کے پاس شاہے پورا رسالا لکھا ہے اس مسئلے پر آپ فرماتے پانچ نمازوں کے لیے امامہ الگ تھا رہا ہے جمعہ کے لیے الگ تھا عیدوں کے لیے الگ امامہ آم تھا آقل اسلام کے پاس اور جہاز پر جاتے تھے الگ تھا میں آپ رفتار گوتالا کی بارگاہ گاہ ہمیں اپنی جان پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے ہم بتائیں بھائی آئے ہمارے ہاں کوئی حال نہیں ہے تو اس کی وجہ جو ہے نا جو امام کے لیے خاص طور پر کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے جب, جب امام میں کھڑا ہوگا ایسا بدبودار ہو پسینے کے سارے داغ چڑھے ہو اس کے کپڑوں پر, پر تو لوگ جو نماز میں کھڑے عجیب بد دماغ ہے عجیب بد دماغ ہے تو بتائیں ان کا ذہن رفتال رقط کی طرف کیسے جائے گا بتائیں کی طرف نہیں جا سکتا ان کا ذہن وہ نماز میں کھڑے ہوئے امام کے بارے میں سوچتے رہے ہمارا امام ایسا ہمارا امام ایسا ہے نہیں اس لیے صاف ستھرا لباس تو یہ جو چیزیں ساری کی ساری یہ لے کے جانے والی ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نازل ہوا مقصود اصلی کا اس تک لے جانے والی ہے جی اب نماز پڑھنا مقصود اصلی ہے وضو اس کے لیے کیا ہو گیا ذریعہ اس تک پہنچنے کا کیا ہے ذریعہ وضو مقصود اصلی نہیں ہے کر کے لباس ہو گیا باقی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں نماز سے باہر والے جتنے بھی فراز ہیں وہ سارے کے سارے مقصود اصلی نہیں ہیں مقصود اصلی نماز ہے وہ نماز تک پہنچنے کا ذریعہ اسی طرح کر کے روزے میں حج میں زکوٰۃ میں ساری چیزوں میں آپ دیکھ لیں جی, جی؟ اور یہ بھی میں میرے حج جو ہے یہ پہلی یہ موسل شام کی شریعت میں حاج لازم نہیں تھا حاج لازم, لازم, لازم بیتشتر. بیتشتر. بیتشتر. نہیں تھا کیوں عبادت میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں دو چیزیں رب ربت بارکل نے رکھی ہیں ایک تو یہ ہے کیا اور دوسرا عشق ایک ہے اور ایک عشق ہے بندے سے دو ہی چیزیں کام کرواتی ہیں یا عقل کرواتی ہے یا پھر عشق کرواتا ہے کسی بھی بندے کو آپ دیکھ رہے ہیں یا تو وہ سمجھتا ہوگا یا میری مجبوری ہے کیا کروں گا کل کو کیا کھاؤں گا یہ عقل کروا رہی ہے اور کچھ بندے ایسے ہوں گے وہ کہیں گے یار میرے سجن نے مجھے کہا ہے کام کرو اے اگر میں نہیں کروں گا تو وہ مجھ سے رٹ جائے گا بڑے سارے معاملات ہیں کئی بیویوں کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے بندوں کو وہ اس لیے بھی زور لگا رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے یہ عشق میں کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں عشق میں کر رہے ہیں اور مجبوری والا بندہ جو ہے عقل والا وہ کچھ تھوڑا ہی کرتا ہے عشق آگے تک لے جاتا ہے یہ نہیں اب اسی نماز کو ہی دیکھ لیں نماز میں عقل بھی ہے اور عشق بھی عقل بھی ہے اور عشق بھی ربت بار کو تعالیٰ کا ذکر کرنا عقل کا تقاضا ہے اس کی حمد و سنا کرنا عقل کا تقاضا ہے عقل بھی کہتی ہے جس نے تجھے دیا ہے اس کا ذکر کر اور اپنا ناک ماتھا اور گھٹنے اور پیر برابری کر دینا یہ تو عشق کرواتا ہے نا کہیں سمجھ آیا مسئلہ جیسے حج ہے حج کو آپ دیکھ لیں حج مسلسل کی شریعت میں لازم اس لیے لیتا ہمارے علماء نے متفقہ طور پر لکھا ہے ان کی قوم اقل والی نہیں تھی عقل تھی اس لیے تھا ان کے پاس عشق کی دولت سے وہ خالی تھے کیوں تو میں کیوں کہ یہ حج جو ہے نا اس میں عقل بھی ہے اور عقل سے زیادہ عشق کا تقاضا ہے کہ نہیں سمجھ بڑا مسئلہ اللہ اللہ کرنا وہاں لبیک اللہ لبیک پڑھنا یہ عقل کا تقاضا ہے عقل کہتی ہے کہ رب تبارک وطل جس نے تمہیں دیا ہے اس کو یاد کرو لیکن یہ تو عقل ہی نہ کہتی کہ اپنے کدہ ہی ننگا کر لو کپڑے جو سلے ہوئے پہنے ہوئے وہ بھی سارے اتار پھینکو اور دو چادریں دو تہ باندھ لو تم اور وہاں جا کے کعبے کے سامنے جاب اکڑتے ہوئے چلنے لگو عقل کہتی ہے جب دور دراز کے علاقوں میں اکڑنا جائز نہیں ہے تو رب کے گھر میں اکڑنا کیوں جائز ہے میں نہیں, نہیں نہیں یہ عقل کی نہیں ماننی ہم نے ایش کی ماننی ہے جی صفا مربہ پہ عقل یہ کہتی ہے کہ وہاں پہ مائی صاحب نے دوڑ لگائی تھی مائی صاحب نے سائی کی تھی لیکن مرد کیوں دوڑے ہیں میں نا نا نا وہ خاتون کے لیے دوڑنا جائز نہیں ہے مرد جو ہے وہ دوڑ کے خاتون کی سنت کو زندہ کرے گا بتائیں بھائی مزدل میں جا کے ایسے بیٹھے ہوئے مینا میں جا کے قربانی کر رہے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں عرفات میں جا کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ایسے جا کے بیٹھے جیل کہتی ہے کہ یہ عبادت بنے عشق کہ یہ عشق کی جو میراج ہے نا یہ ان کے پاس نہیں تھی بنی اسرائیل جو ہیں ان کو رب تبارک وطال نے یہ دولت اتا نہیں فرمائی تھی یہ رب تبارک وطال نے اتا فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ماللہ, ماللہ. تو اس لیے اب دیکھیں شریعت کے دین جو ہے نا جو احکامات رب نے دیے تین قسمیں ہو گئی اس کی سب سے پہلی بات اصول عقائد کیا اصول عقائد ان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں دوسرے آ گیا اصول قواعد شریعہ جیسے نماز ہو گیا روزہ ہو گیا زکات ہو گئی یہ ساری چیزیں اسے دین کہتے ہیں عقائد کو کیا کہتے ہیں دین کہتے ہیں اور یہ جو ہے اصول قواعد شریعت اسے ملت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے ملت کہتے ہیں یہ فرق ذہن میں رکھیں اسے کیا, اسے کیا کہتے ہیں ملت کہتے ہیں اور جو چیزیں اور یہ ملت جو ہے اس کے اندر بھی اختلاف یعنی نہ ہونے کے برابر ہے ہوتا ضرور ہے بہت تھوڑا اختلاف ہوتا ہے یعنی نماز ہر شریعت میں ہر شریعت میں نماز تو شام کا فرمان شریف ہے کچھ لوگ آئے کہنے لگے کہ جی ہم نماز نہیں پڑھیں گے زکات نہیں دیں گے اور جہاد نہیں کریں گے میں جہاد اور زکات دو چیزیں تو میں معافی دے دیتا ہوں لیکن نماز لا خیر بندے کے دین میں بھی کوئی خیر ہے جس میں رکھو ہی نہ ہو رکھو مطلب نماز جس میں نماز ہی نہ ہو اس کے دین میں بھی کوئی خیر ہے نا, نا, نا جو نماز نہ پڑے اس کے دن میں تو کوئی خیر نہیں اس بندے کے پاس خیر ہی نہیں ہے مسئلہ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو نماز نماز اور جتنی بھی چیزیں اس طرح کی ہیں یہ ساری کی ساری یہ بنتی ہیں اصول قواعد شریعت کیا بنتے ہیں اصول قواعد شریعت ان کے اندر اختلاف ہوتا ہے لیکن برائے نام ہوتا ہے انبیاء کی شریعتوں میں اور تیسرے آ وہ اسباب وہ ذرائع جو ان مقصود اصلی تک پہنچاتے ہیں انہیں کہتے ہیں مذہب انہیں کیا کہتے ہیں مذہب, مذہب. اور یہی وجہ ہے کہتے ہیں یہ مذہب ابو ہنیفا ہے یہ مذہب مالکی ہے یہ مذہب شفاف ہے یہ مذہب ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے ہے نہیں کہ امام کے پیچھے کڑو کے فاتح پڑھنی ہے نہیں پڑھنی یہ مذہب ہے مذہب میں اختلاف ہوتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں آپ کا مذہب کیا کہتے ہیں مذہب ہمارا اسلام ہے بھائی نہیں ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے ہمارا دین اسلام ہے اسلام ہمارا دین ہے اس میں ذرا فرق رکھیں کئی سارے مؤ بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں مذہب ہمارا اسلام, اسلام نہیں مذہب اسلام نہیں ہے ہمارا دین اسلام ہے مذہب کسے کہتے ہیں مذہب کہتے ہیں فکی احکامات کو جن کے اندر اختلاف ہے اور ہوتا رہے گا جیسے مثال کے طور پر وضو کرنے سے پہلے کلی کرنا کتنی بار کرنی ہے اس میں ائمہ کا اختلاف ہو سکتا ہے اس میں ائمہ کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن زور کی نماز ہے عصر کی نماز ہے عیشا کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے اس میں کسی مام کا اختلاف ہے ہر مام پانچ رقطیں پڑھتا ہے یہ پانچ نمازیں پڑھتا ہے کسی مام نے یہ نہیں کہا کہ فجر کی دو رکھتے ہیں آپ تین پڑھ لیں اس میں کوئی اختلاف نہیں اس میں اختلاف نہیں ہے, اختلاف نہیں ہے، یہ ملت ہے بھائی ملت اختلاف نہیں کرنے دیتی تو مذہب اختلاف کیسے کرنے دے گا پھر یہ <سؤال> نہیں ملت اختلاف نہیں کرنے دے اختلاف کیسے کرنے دے گا تو <سؤال> اس لیے دین میں اور ملت میں اور مذہب میں فرق ہے یہ <سؤال> فرق ہر بندہ ذہن میں رکھے یار آپ کا مذہب کیا ہے جی اسلام <سؤال> ہے <سؤال> بھی مذہب <سؤال> اسلام <سؤال> کیسے ہو گیا بھائی تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام مذہب جو ہے ہمارا اس اسلام میں بھی اختلاف جائز ہے بھائی نہیں یعنی ہر بندے کو اجازت ہے کوئی بندہ کھڑا ہو گیا یہ کہہ دے کہ جناب خدا دو ہیں کوئی کہہ دے تین ہے اجازت ہے پھر بندے کو نہیں بھائی یہ مذہب جو ہے یہ اسلام نہیں ہے مذہب ہوتے ہیں فکی مذہب کیا ہوتے ہیں جن کا تعلق فق کے ساتھ ہوتا ہے اور فق بھی وہ جس میں اختلافات کی گنجائش خدا رسول نے خود رکھی ہو حضرت سیدنا عمر بن عبد العزی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں باتیں سمجھ تو نہیں آ رہی <تصح> چلو شکر حضرت عمر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہی مذاہب میں اختلاف رکھے ہیں اگر یہ اختلاف نہ رکھتا رب بارک و تعالیٰ تو کوئی بندہ جنت نہیں جاتا کوئی بندہ جنت نہیں جا سکتا آپ فرماتے ربت بارک و تعالیٰ نے یہ اختلاف رکھ کے ہر ایک کے مزاج کے لیے آسانی پر آسانی پیدا کر دی جس کو جو آسان لگے اسی پر عمل کر لے جس کو جو آسان لگے اسی پر عمر کر لے تو بات ربت بارک وطال نے یہ آسانی رکھ کے ان کے لیے جنت کی راہ آسان کر دی ہے اور باقی اور رب تبارک وطال نے یہ رحمت کر دی کہ اس ہمارے اس مذہب میں آسانی رکھ دی اختلاف رکھ دیا اور کئی الو کے پٹے اسی آسانی کو ہی مشکل کا ذریعہ جان کر مشکل وہ کہتا من حرامیہ ہوتا ہے ڈھیر مشکل کا ذریعہ اور سباب جان کر دین سے بھاگے پھرتے دین سے بھاگے پھرتے ہیں مول متفق ہو جائیں گے تو مان لیں گے یہ پرسوں آلے پرسوں والے دن میں نا یہ کتاب دیکھ رہا تھا امام غزالی کی آج جو اخل دن میں نے بیان کیا تھا کہ یہ لبرل کہتے ہیں بے دین کے مولوی کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھے کہتا ہے یہاں باندھے جب سارے مول متفق ہو جائیں گے ہم پھر نماز پڑھیں گے امام غزالی رحمہ اللہ نے المنک من اقبال میں اپنی کتاب آپ کی امام غزالی کی آپ نے اس وقت لکھا تھا آپ فرماتے ہیں کہ مذہبی اختلاف کو لوگ بنیاد بنا کر کہتے ہیں مولوی متفق ہو جائیں گے تو ہم دین مانیں گے بھئی مولیوں کا اختلاف مذہب میں ہے دین میں تو نہیں ہے آپ جو بندیوں کو دیکھ لیں بریلویوں کو دیکھ لیں اہل حدیثوں کو دیکھ لیں کوئی یہ کہتا ہے خدا تین ہے کوئی کہتا ہے خدا دو ہیں, کہتا ہے سارے یہی کہتے ہیں خدا ایک ہے ہمفیوں کو دیکھ لیں مالکیوں کو دیکھ لیں شافیوں کو دیکھ لیں جناب آپ کو دیکھ لیں سارے کے سارے یہی کہتے ہیں خدا ایک ہے دین میں کوئی اختلاف نہیں سارے یہی کہتے ہیں کہ نمازیں پانچ ہیں سارے یہی کہتے ہیں کہ زکات لازم ہے سارے یہی کہتے ہیں کہ حج لازم ہے اور سارے یہی کہتے ہیں سارے یہی کہتے ہیں وہ کوف عرف میں ہوتا ہے سارے یہی کہتے ہیں کہ قربانی ہی مینا میں ہوتی ہے،, ہے تو بتائیں اختلاف ہوا ملت میں کوئی اختلاف نہیں ثابت ہوا کہ امت جو ہے وہ دین پر بھی متفق ہے اور ملت پر بھی متفق ہے اختلاف آگئے مذہب میں وہ رب تبارک وطالہ رحمت بنایا ہے براک علیہ السلام خود فرمانا اختلاف امت رحمت ouais میں میری امت کے اختلاف, اختلاف, اختلاف, اختلاف کر جو, جو یہ رحمت ہے یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے جیسے رب رحمت کہے تو ذلیلہ اس سے کہے تو بتا تیرے سے بڑا بے دین کو نہ پھر کنی سمیں بڑا مسئلہ یہ جو گفتگو کی ہے یہ یاد رکھنے والی بات ہے ہر بندہ اس سے ذہن نشین دین اسلام ہے کیا ہے اسلام دین اسلام ہے اور ملت اس کے بعد کس کے نمبر آتا ہے ملت کا ملت شریض اور اس کے بعد مذہب اس کے بعد کیا آتا ہے مذہب یعنی کہ وہ ذرائع جو مقصود اصلی تک پہنچانے والے ہیں مسلک پھر بعد کی بات آ جاتی ہے اس میں مسلق کیا لیتے ہیں لیکن یہ مسلک جو ہے یہ پھر ذیلی قسم آ جاتی ہے مسلک کہ ابھی حنیفا بھی کہہ سکتے ہیں مذہب اور مسلک دونوں تقریبا ہم مان ہے مسلک کا معنی بھی چلنے کی جگہ ہے اور مذہب کا معنی بھی چلنے کی جگہ ہے راستے کو کہتے ہیں دونوں کا معنی ایک ہے سمجھایا مسئلہ نہیں آیا آگے دیکھیں جی رب بار کو نے ارشا فرمایا اما کا نا من المشرقین حضرت ابراہیم علیہ سعد اسلام جو ہیں آپ کی ملت حنیف ہے سے, کفر سے, سے, لادینی سے پاک سے. وما من تو, تو ہجایت پا, پا جاؤ گے اور دعوے کرتے آپ کو منسوخ کرنے کے تم یہودی بھی مشرق ازیر بیٹا مان کر اور نسرانی بھی مشرق عیس علی السلام کو رب کا بیٹا مان کر. اور نسرانی بھی مشرق عیسی علیہ السلام کو حضرت مریم کو خدا تبارک و کا شریک اگر کر نہ تم تو مشرک ہو تمہارا کیا دین ایمان ہے تم تو دین میں ہی پھر گئے تمہارا تو اختلاف دین میں ہی آ گیا تم تو دین پہ ہی نہیں رہے تو کس مو سے دعوے کرتے ہو کہ تم جناب جنت کے دعوے دار ہو جنت کے ٹھیکے دار ہو جنت تم چلے جاؤ کہ مسلمان نہیں جا سکتے جنت میں رب تبارک و تعالی نے ارشاہ فرمایا. اب یہ کو لو آ منا بلا علئی میں کہ تم کہو محبوب کے صحابہ کو کہا جا رہا ہے میں محبوب کے صحابہ تم نے کیا دو آ منا بلّا ہم ای لائے اللہ پر وما ضلع اور جو ہم پر نازل ہوا ہے ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں سبحان اللہ جو ہم پر نازل ہوا قرآن شریعہ نازل ہوئی ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں اور وہ ابراہیم جو ابراہیم پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لائے اسماعیلا و اس اور جو اسماعیل علیہ السلام پر نازل ہوا اور اس علیہ السلام پر نازل ہوا وہ اور یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوا ول اور جو ان کے بیٹوں پر نازل ہوا ہم اس پر بھی مان لائے موسا و عیسہ جو موس علیہ السلام کو دیا گیا ہم اس پر بھی لائے جو سب پہ لائے ایمان ہم سب پہ لائے اور فرمایا وما تبی یون رب اور جو کچھ بھی رب کے نبی رب کی طرف سے لے کر آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیس علیہ السلام تک ہم سارے نبیوں کی ایک ایک چیز کو مانتے ہیں رہا عمل تو عمل ہم اسی پہ کرتے ہیں جو ہمیں لجپال نبی نے دیا ہے اللہ ہاں جو ہمیں علیہ السلام نے دیا ہے کمایا کہ ہم ایمان لاتے ہیں سب پر اللہ کمایا کہ ہم ان نبیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی فرق نہیں کرتے نبیوں میں کسی میں فرق ہے نہیں کرتے یہ ذہن میں رہے یہاں فرق منصب مراد نہیں ہے فرق من سے مراد ہے نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منا سے بتا فرمائے نبیوں کو है? سارے نبیوں میں رسول افضل <st walls> سارے رسولوں میںزم عب... رسول افضل ہے عر العظم امام الانبیاء افضل انہیں سمجھ پڑا مسئلہ تو یہ تو عظمت رب تبارک و تعالیٰ نے تقسیم فرمائی ہے یہ فرق سے مراد یہ انکار ہے ہم کسی بھی نبی کا انکار ہے نہیں کرتے فرق نہیں کرتے فرق من سے مراد نہیں ہے فرق کے مراد مراد نہیں ہے بلکہ فرق سے مراد انکار ہے ہم کسی بھی نبی کا انکار نہیں, نہیں کرتے, کرتے ونہن الحم مسلمون۔ فمایا ہم تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں ہماری گردن اسی کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے میں اس لیے ہم سب کو مانتے ہیں میں تم وہ گردن کشی کرنے والے زلیل ہو تم یہودن یہودیوں نے نہ عیسی علیہ السلام کو مانا نہ ہمارے علیہ السلام کو مانا یہودیوں نے پیچھے اپنے امبیا کو بھی شہید کیا انہیں قتل کر دیا میں عیسائیوں نے عیس حضرت سیدنا انہ علیہ السلام کو نہیں مانا باقی امبیا کا انکار کیا ہے ہمارے آکل شام کا انکار کیا ہے میں یہ انکار تمہارے ہاں پایا جاتا ہے رہے ہم مسلم مان ہم سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں ان کی شریعتوں کو مانتے ہیں ان کے دین کو مانتے ہیں ان کی طرف آنے والے ایک ایک حکم کو ہم مانتے ہیں ہم کسی نبی کا انکار ہے، نہیں کرتے اور اس کی وجہ اور علیت بیان کر دیں ہم رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں جو جو حکم دیتا جائے گا جس جس کو ماننے کا رب حکم دیتا جائے گا ہم ہر اسی کو مانتے جائیں گے اللہ نے دیا دیا دیا میں ایمان تم ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ لائے فاقت ہے تو پیارے اگر یہ ایمان لے آئے ایسے جیسے تیرے صحابہ لائے ہیں تو فاق دو یہ بھی ہدایت پا جائیں گے نسلانی اللہ انہوں نے کہا تھا یہودی اور نصرانی بننے سے ہدایت نہیں پاتا بندہ محبوب کے صحابہ کی پیروی کرنے سے ہی مان پاتا ہے اور ہدایت پاتا ہے بندہ ہاں محبوب کے صحابہ جیسا ہی مان بتائیں بھائی جو ایمان قابل ذکر ہے اگر کسی کا وہ میرے محبوب کے صحابہ کا ہے ربت بارک وطالعہ مثال دے کے ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق لائے ہیں ایسے لاؤ جیسے عثمان و علی لائے ہیں ایسے ایمان لاؤ جیسے حسن و حسین لائے ہیں ایسا ایمان لاؤ جیسے سعد و سعید ایمان لائے ہیں تو بتائیں ان کے ایمان کو رب بارک و تعالیٰ بطور مثال کے بیان کرے اور آج کے کالے چوڑے بکواس کرے محبوب کے صحابہ ایمان پر ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب یہ کہتا ہے ان کا دعوی ہے کہ صحابہ جو ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد سارے اسلام سے پھر گئے تھے سوائے چھ بندوں کے چھ بندے مسلمان رہے تھے باقی سارے اسلام چھوڑ گئے تھے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ رب تبارک وتعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ تم اتنی دیر مسلمان رہنا جتنی دیر چوڑوں کے کہنے کے مطابق صحابہ مسلمان رہیں اے رسول کا وصال ہو اور صحابہ ایمان چھوڑ دیں یہ تو پھر نوزالی کا علم جو ہے ازلی ابدی ہے اس پہ بھی اتراج اٹھتا ہے کہ صحابہ نے تو ایمان چھوڑ جانا تھا ربت پھر صحابہ کو میار ایمان قرار دے رہا ہے میار ایمان اسے قرار دیا جاتا ہے جس کی زندگی اول سے آخر تک ایمان پہ قائم رہے اور کامیابی رب اسی کو کہتا ہے جو مرتے دم تک کامیاب رہے مرتے دم تک اسلام پہ رہے مرتے دم تک ایمان پہ رہے وہی کامیاب ہے یہ تھوڑا ہے کہ بندہ چار دن مسلمان رہے بعد میں اسلام چھوڑ جائے اور اب کہے ایسا مسلمان بنو تم یہ کیا ہو گیا اب اے کیا ہم کانا اور پاگلوں والی اور بےوقوفوں والی سوچ ہے نوزب المن ذالک رفت بار کو تارنے ارشا فرمایا فاقت دو میں یہ ایمان لائے ایسے جیسے محبوب کے صحابہ تم ایمان لائے ہو فاقت یہ ہدایت پا جائیں گے یہ کیا کر جائیں گے ہدایت پا جائیں گے اب دیکھیں جی صحابہ نے ہدایت کیسے پائی ہے صحابہ نے راہ کیسے پایا ہے اب یہ آج پڑھ کے بھی ہمارے کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی صحابہ نے دین کر کے ہدایت پائی ہے آپ بھی پائیں میں نے کہا یہ کیوں نہیں کہتے صحابہ نے بدر و ہنین برپا کر کے ہدایت پائی ہے صحابہ کی ہدایت کا راستہ جہاد والا ہے صحابہ کی ہدایت کا راستہ کون سا ہے جہاد والا ہے غلبہ دین والا ہے انہوں نے یعنی کہ اتنے سارے علاقوں کے اندر اسلام کو جھنڈا لہرا دیا تمہیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے صرف یہ چار چیزیں جن کا تعلق جو ہے وہ نہ شریع دین کے ساتھ نہ شریعت کے ساتھ نہ اصول قواعد شریعہ کے ساتھ ان کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے اسی کو تم قرار دیتے ہو دین کو کیوں نہیں قرار دیتے اور جہاد جو ہے یہ تو میرے آکل اسلام کا فرمان ہے مائی ہمارے اسلام کی کوہان ہے ہمارے دین کی کوہان ہے جہاد جیسے اونٹ ہوتا ہے نا اونٹ اس کی کوہان ہوتی ہے کوہان اونچی ہوتی ہے کوہان کیا ہوتی ہے اونچی ہوتی ہے تو آکل اسلام نے میرا جو جہاد یہ بھی کہان کی طرح یہ کیا ہے کہان کی طرح بتائیں اس کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے یہ تو اصول شریعت کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے ملت کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے تم نے کہاں لا کیا اور باتیں کیا کر رہے ہیں آج نوز البل جنہوں نے جہاد کرنا تھا وہ بینڈ بنا پھرتے ہیں اپنا کہ نہیں فوجی بینڈ کون سا بینڈ ہے بندے کہ ایسے پانی پانی ہو جاتے یار یہ کیوں نام لے دیا یار فوجی بینڈ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے نا تو زیادہ کرتے ہیں تیار ہو رہے ہیں جہاد کے لیے پتہ نہیں کب کرتے کوئی پتہ نہیں چلتا وہ کریں گے ہم پر ہی نہیں آج تک انہوں نے ہمیں فتح کیا ہے جی آج تک انہوں نے ہمیں فتح کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کو غلب عطا محبوب کو تسلی دے رہا ہے حبیب پیارے واحد اتنے دلائل بیان کرنے کے باوجود برہان بیان کرنے کے باوجود اس مسئلے کو واضح کر دینے کے باوجود بھی حبیب پیارے اگر وہ اڑے ہوئے ہیں نا اسی بات پر اگر یہ یہودی اور نصرانی اڑے ہوئے ہیں اسی بات پر کہ یہودیت ہی دین ہے نصرانیت ہی دین ہے اسی کی پیروی ہی ہدایت پر اسی کی پیروی پر ہدایت منصر ہے اسی کی پیروی پر جنت کا داخلہ منصر ہے تو ابھی بھی آپ پریشان نہ ہوں فیشک اگر یہ آپ بھی نہیں نہ مانتے تو آپ انہیں دفاع مارے یہ زید میں اڑے ہوئے ہیں یہ جی کیا کر رہے ہیں یہ زید میں اڑے ہوئے ہیں ضدی ہیں ہر دھرم ہے یہ ہے پیارے آپ پریشان نہ ہوں آگر پتہ کیا فرمایا اللہ اکبر رب تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو تسلیح دی میں فاس یک فیقہم اللہ میں حبیب پیارے ان قریب اللہ انہیں, انہیں کفیت کر جائے گا اللہ کہتے ہیں نا تو پڑے ہو جب میں انہوں کافی ہوں یہ رب فرما رہا ہے کون فرما رہا ہے رب فرما رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب تو قبر میں جائے گا ہاں؟ اور دو شکل والے ان کی ایسی آنکھیں اور ان کی آنکھوں سے ایسے لگے کہ آگ نکل رہی ہے ان کے بڑے بڑے ناخن تیری قبر میں آئیں گے کیا بنے گا تیرے ساتھ وہ تجھ سے پھر یہ سوال کریں گے وہ سوال بھی حضور نے بیان کیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے حضور یہ ارشا فرمائیں اس وقت میری عقل ایسی سلامت ہوگی جیسے آ جائے میری عقل ایسی سلامت ہوگی جیسے آ جائے اگلے سامنے میں ہاں حضرت عمر پتہ کیا حضور کو کہتے ہیں رسول اللہ پھر میں انہوں کو قابو کر لاؤں گا پھر میں قابو کافی ہوں ان کے لیے عقل میری ایسی ہو پھر میں پکڑ لوں گا انہیں یہ حضرت عمر اللہ تعالیٰ کہہ رہے حضور کی بار میں عرض کر رہے ہیں اور کیا ہوا جب ان کا وصال ہوا نا حضرت مول علی اللہ کہنے لگے کہ اللہ دنیا میں تو بڑے ٹیک کے ساتھ رہے ہیں آج میں دیکھتا ہوں قبر میں ان کے ساتھ کیا بنتا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے امپر پر بیٹھ گئے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنے لگے تو بعد میں لوگوں کو بتایا انہوں نے کہا میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دو فرشتے جب آئے نا انہوں نے آ کہا تیر رب کون ہے تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیچے پڑے نیچے لیٹے ہوئے دونوں کو پکڑ لیا ایسے کر کے دونوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنا کہ تین سوال پوچھنے رہے نا تم نے تم نے یہی پوچھنا کہ تمہارا رب کون ہے میرے رب تو اللہ ہے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے میرا دین تو اسلام ہے تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے اور آگے بتا کیا میں کہ میرے نبی جو ہیں وہ تو ساتھ لیٹے ہوئے ہیں بتاؤ تم کس کو ماننے والے ہو یہ بات کی تو گہر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا تم نے کس بندے کے پاس بھیجا ہے اس نے ہمارا ہی حساب شروع کر دیا ہے میں تمہیں نہیں پتا وہ میرے نبی کا یار عمر ہے ہاں وہ عمر ہے وہ کون ہے وہ عمر ہے جس کے آنے سے کفرت تھاف تھر تھر کرنے لگا تھا <سؤال> थर -थर <سؤال> اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفایت کر جائے گا پھر آگے دیکھیں جی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور آپ کا جو خون کا قطر گرا اسی لفظ پر گرا جی فاصا یقفی کا اللہ اس میں یہ اعلان تھا ان کے لیے جو حضرت عثمان غنی اللہ کو شہید کرنے والے تھے کہ ان کے ساتھ کیا بننے والا ہے ثمان غ غ غنی رضی اللہ تع شہید ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو روشن دان نہیں ہوتا چھڑکی اس میں سے منہ نکال کے آپ نے فرمایا تھا میں میرا قتل ہوگا اس کے بعد پھر قتل ہوتا ہی رہے گا کیا مت تم سے تلوار نہیں اٹھنی بتائیں جی آج تک امت قتل ہو رہی نہیں ہو رہی یہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا میں پھر تم قتل ہوتے ہی رہو گا. تلوار تم سے نہیں اٹھنی کیا ہی آئے گی پھر کون سا ایسا دن ہے جس دن کو مسلمان قتل نہ ہو اور اس کو قتل ہی اس کے اسلام کی وجہ سے کیا جا رہا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا وہ سمیر العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے